تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ما جعل من اهلي امين يا العالمين سورہ نسا کا مطالعہ کر رہے ہیں اور منافقین کا تذکرہ خاصا ہوا مزید آج کی آیات میں بھی آ رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 142 ان المنافقین انافکین اللہ خود بے منافقین دھوکا دینا چاہتے ہیں اللہ کو حالانکہ اللہ ان کو ان کے دھوکے کا جواب دے گا اب اللہ کو دھوکا دینا تو ممکن ہی نہیں ہے معاذ اللہ لیکن ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان والوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اور قرآن ہے یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں تو ایمان والوں کو اگر یہ دھوکا دینا چاہ رہے ہیں تو گویا یہ اللہ ہی سے دشمنی مول رہے ہیں اللہ اس کا انہیں جواب دے گا وہ دھوکا کیا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کر اپنا مال بچا لیں گے دنیا بچا لیں گے یہ سب سے بڑے دھوکے میں ہے یہ اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اب ان کی کچھ صفات کا بیان اور ہمارے لیے بھی غور و فکر کا سامان ہے وہ را قوم و قوم و سالا اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی سستی کرتے ہوئے یو را اون ناس لوگوں کو دکھانے کے لیے بلاد کرون اللہ اللہ کلیلہ اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت ہی تھوڑا یہ ہے منافقین کا ذکر کہ نماز ان پر بڑی بھاری ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں سمجھایا یہ تو منافق کی نماز ہے بیٹھا ہوا انتظار کر رہتا، کرتا رہتا ہے اثر کی نماز کی بات ہو رہی ہے انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک سروج غروب ہونے کو آتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے اور مرگ کی طرح جلی جلی وہ چونچ مارتا ہے جلی جلی یہ منافق کی نماز ہے ایمان والوں کی نماز کیا مقرر اوقات میں ایمان والوں کی نماز کیا خوش و کے ساتھ ایمان والوں کی نماز کے آداب کے لحاظ کے ساتھ اللہ میں اسی نماز کی توفیق دے لیکن یہ نقطۂ پہلے بھی آیا کہ دور نبوی کے منافقین کا بیان ہے اور وہ اپنے اسلام کا دعوی جو کہ جھوٹا تھا اس کے اظہار کے لیے نمازوں کی طرف پھر بھی آتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے لیکن اللہ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے تو ان کے ہاں اخلاص نہیں تھا اللہ ہم اخلاص بھی عطا کرے تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے جیسے رمضان میں ادا کر رہے ہیں رمضان کے بعد پوری زندگی اللہ مجھے اور آپ کو تمام نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے مذہب نہ بین ذالک یہ اس کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں لا الہ ہا اولا ولا الہ نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف نہ پکے کافر بنتے ہیں نہ پکے مسلمان بنتے ہیں درمیان درمیان میں لٹکے ہیں یہ درمیان درمیان کا معاملہ اس کیفیت میں وہ منافقین کا ہے بھئی کافر کھلے کافر نے کم سے کم دنیا تو بن رہی ان کی دنیا بھی نہیں بن پا رہی مسلمان بھی بننا پڑ رہا ہے مگر وہ بھی پورے نہیں بن پا رہے یہ درمیان کا معاملہ یہ نفاق کا وم یود لاہ فلاں تجید لہو وم یو لاہ تجید لہو سبیلا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو ہرگز تم اس کے کوئی راہ نہیں پاؤ گے رات راہ راس یادین اے ایمان والو لا تقیر ال کافری نیا کافروں کو دوستنا بنانا ایمان والوں کو چھوڑ کر اتولی علیک مسلمان مبینہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا سری الزام لے لو یعنی منافقین کو کہا جا رہا ہے تم سچے ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ کفار سے دوستیاں بڑھاتے ہو تمہاری یہی حرکت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے السختین سزا جو منافقین کے بیان کی گئی اس کا بیان ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار बेशक منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اسفل سب سے نچلا ولن تجید لہ نصیر اور تم ان کا کوئی م... ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے اللهم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یہ بھی یاد رہے یہ تو منافقین کا بیان ہے دور نبوی کے صلی اللہ وسلم لیکن صحاب کرام بھی نفاق کے حوالے سے بڑے چوکنے رہتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ حزئی بن یمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں صاحب السرن نبی, نبی کے رازدار نبی علیہ السلام نے ان کو چند منافقین کے نام بتا دیے تھے سنیے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حزیفہ بن یمان سے کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہ تو حضیفہ یہ بتا دے گی اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں سید العمر کو خوف ہے ہمیں نہ ہو اور تو اور اللہ کے رسول کی دعا سنن نسائی میں اللہ طاہر من النفاق اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیں حضور کی دعا ہے ہماری تعلیم کے لیے ہماری تعلیم کے لیے چوکندہ رہنا چاہیے کیا ہے نفاق ہم نے البقرہ میں کچھ سمجھا نسا میں کچھ بات آئی آگے سور توبہ میں بھی آئے گی انشاءاللہ دین واضح ہو گیا دین کے تقاضے واضح ہو رہے ہیں اب دنیا کی محبت کی وجہ سے بندہ پیچھے ہٹ رہا ہے یہ ہے نفاق کا آغاز اور پھر یہ پوائنٹ آف لو ریٹرن کر جاتا ہے اللہ اس نفاق کے کی کیفیت سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے کمزور یہ بندہ اعتراف کر لے یا اللہ مجھے بخش دے اللہ بخش دے گا انشاءاللہ لیکن جھوٹے بہانے بنانا اور اپنی غلطیوں پر پردے ڈالنے کے لیے قسمے کھانا یہ ہے منافقین کا طرز عمل آئندہ بھی ذکر آتا رہے گا لیکن ان کی شدید ترین سزا ہے نچلے درجے میں ہوں گے لیکن آگے فرمایا اللہ اللہ دین تابو اسلحہ سوائے ان کے جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اللہ کو تھامنے سے مراد اللہ کی رسی کو تھامنا آلے بران آیت نمبر ایک سو قرآن کو تھام واخص دین احمہ اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا خالص اللہ کی اتاعد پر آ گئے کمالین تو ایسے لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے سچے ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے توبہ کا دروازہ کھولا لیکن توبہ سچی پکی توبہ ہو اور اسلح بھی کر لو عمل پر بھی آ اللہ کو تھام لو اس کی رسی کو تھام اور اللہ کے لیے اپنی اتحاد کو خالص کر لو تم ایمان والوں کے بھائی ہو جاؤ گے اللہ اور اللہ جلد ایمان والوں کو اجر عظیم آتا فرمائے گا پانچویں پارے کی آخری آیت ہے بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کو ترغیب دلانے والا تشریف دلانے والا اور اس کی شان کریمی کا بیان شکر اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لائے رکھو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ کو کیا پڑھیے گا تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان کی رویش پر ہو شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا بھائی کیا کرے گا اللہ عذاب تمہیں دے گا ترغیب ہے شکر پر آ جاؤ شکر کیا ہے دل سے بھی اللہ کا شکر زبان سے بھی اللہ کا شکر دل میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف زبان کا شکر کے ترانے اور پورے وجود سے اللہ کا شکر کہ یہ وجود اللہ کی امانت اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے نافرمانی فرمانی میں استعمال نہیں کرنا ماں فاض اللہ آزادی ان شکر تم اللہ تم عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور ایمان رکھو وقان اللہ شاہ کے اور اللہ تعالیٰ خوب قدردانی فرمانے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے الحمد چھٹے پارے کا آغاز ارشاد ہوا لاحق اللہ جہرس امن القل علام غلم اللہ کا کسی برائی کی بات کو بلند آواز سے بیان کرنا پسند نہیں ہے مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو کیا مطلب کسی کے ساتھ ظلم ہوا برائی کی زیادتی کی گئی تو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے یہ کوئی اچھی بات نہیں سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو وہ اپنی داد رسی کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹا سکتا ہے صحیح پلیٹ فارم پر جا سکتا ہے ورنہ یہ کہ عام طور پر لوگوں کی برائیاں بیان کرنے کوئی اچھی بات نہیں ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے اس کی داد رسی اس کی داد رسی کے لیے وہ ادالت کا دروازہ کٹکھٹائے صحیح فورم پر بات کو بیان کرے جہاں اس کی حق تلفی کا اور کمپنسیشن ہو سکے اس کی اجازت ہے یعنی ریبت کرنا منع ہے اب عدالت میں بھی غبت تو کرنی پڑے گی نا لیکن کیا کرے آدمی کو اپنا حق چاہیے تو وہ تو گنجائش نکلتی ادروائز لوگوں کی برائیاں بیان کرنا یہ کوئی اچھی بات اور پسندیدہ بات نہیں اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے وقان اللہ حسنی عالم اور اللہ خوب سبحان و تعالیٰ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے او تخفو ہو اگر تم کوئی بھلا عمل اعلانیہ کرو یا اسے پوشیدہ رکھو او تاف و تم معاف کر دو کسی برائی کے عمل کو آفو ون قدیر اللہ سبحان و تعالی معاف کرنے والا قدرت والا ہے یعنی نیکی تم پوشیدہ کرو تب بھی اللہ کے علم ہے اور نفل امال کیا پسندیدہ ہیں تنہائی میں ہو فرائض بھی ہو جائے کوئی کی بات نہیں یہ بات انفاق کے زیل میں سورت ال بقرہ کے رکو چھتیس سینتیس میں ہم نے پڑھی تھی اور تم کسی کو معاف کر دو اس کا برا عمل تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدر دانی فرمانے والا ہے یعنی پرانے حکیم میں سور نور آیت نمبر بائیس میں بڑا پیارا انداز ہے فلیاف ولیس انہیں چاہیے لوگوں کو معاف کر دیں درگزر کر دیں اللہ تقبو نق فر اللہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے کیا جواب ہوگا آئی sure? ضرور اللہ مجھے معاف کر دے تو تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے تم لوگوں کو معاف کر سبحان اللہ فَإنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا بے شک اللہ سبحان و تعالی بہت معاف فرمانے والا اور قدرت رکھنے والا ہے اگلی آیت میں رسالت کے انکار کرنے والے اس حوالے سے اللہ تعالی کا تذکرہ ہے البتہ مختلف نوعیت کے فتنے اٹھتے رہے ہیں تاریخ میں خصوصاً رسالت کے موضوع کو نشانہ بنا کر اللہ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں کور کیا ہے توجہ سے سنیے گا ان ن الدین یقر البی اللہ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا بہتر بین اللہ ورسول اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں وَيَقُولون اور کہتے ہیں نک کہ مینو بوک فرو باس کو مانتے اور باس کو نہیں مانتے بَيْنَ ذَلِكَ سبیلا اور چاہتے کہ اس کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں چار باتیں جو اللہ رسولوں کا انکار کرے تو کھلے کافر اتھیسٹ قسم کے لوگ نمبر دو اللہ اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنے والے اللہ کی اطاع کریں گے رسول کی نہیں کریں گے اللہ کا حکم مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گے جیسے کہ منکرین سنت کا مسئلہ جو سنت کی سرے سے اتارٹی کو دین میں تسلیم ہی نہیں کرتے نمبر تین کہتے ہیں کہ کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے عیسا علیہ السلام کو مانا محمد صلی اللہ علیہ علام کو نہ مانا موسا علیہ السلام کو مانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دی جیسے کہ یہود نے یہ تقسیم کر دی نمبر چار اور چاہتے کہ اس کے درمیان درمیان سے راستہ نکال لے سب کو ملا کر ایک بنا لو اکبر کا دین ال بزرگوں کو تو یاد ہوگا جنریشن کو تو اب یہ چیزیں زیادہ نہیں پڑھائی جاتی ان کے ذہنوں میں کوئی رام کہتا ہے کوئی بھگوان کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے کوئی گوڈ کہتا ہے کیا ہو گیا مانتے تو ہے نا چلو سب کو ملا دو مسئلہ کیا وہ موسا کو مانتے محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ وسلم چلو اس ایشو کو چھوڑ یہ چار قسم کی باتیں ہمیشہ رسالت کے معاملے کو نشانہ بنا کر یہ فتنے اٹھائے گئے اب ان پر اللہ کا فتح اور تبصرہ سنیں الام القاف را حق یہی لوگ پکے کافر ہیں چاروں شیڈس کو ذہن میں رکھیے گا سلے سے اللہ رسول کا انکار ایک اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرنا اللہ کی اطاعت اتاریں گے رسول کے نہیں لیں گے دو کچھ رسول کو مانا کچھ کو نہیں مانا تین اور سب سے مکسچر بنا لو جہاں جہاں الگ الگ لگ رہے چھوڑ دو باقی یونٹی کرنے کے لیے مکس چیزیں اٹھا لو چاہے اس میں کسی رسول کا انکار ہوتا ہو کسی عقیدوں کا انکار ہوتا ہو دین کے مسلم ہوتا رہے بس سب کو خوش کرنے کے لیے ملا کر ایک کر لو ان چار شیڈز کے بارے میں فرمایا الا اکم ال کافر یہی لوگ پکے کافر ہیں آت دن دل کافرین اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا تیار کر رکھا ہے ایک ضمنی بات ارز کر دوں اس سے اس بات کو کوئی غلط فہمی نہ کر لے اس معاملے میں کہ ایک ایسی بات کے طرف آو جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے آل امران آیت 64 وہ ہے دعوت کا اصول جب ویرین قسم کے ویوز رکھنے والوں کے درمیان ڈفرن قسم کے اپینینز رکھنے والوں کے درمیان کلام کرنا چاہو تو شروع کہاں سے کرو اگریڈ امون باتوں سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی غلط ہم صحیح مان رہے. نا نا نا نا. ہم ان کو ہف پر لانے کی آنے کی دعوت دینا چاہیں گے شروع وہاں سے کریں گے جو کامن فیکٹرز ہوں اس کا قتان مطلب نہیں ہے کہ ہم باطل فرقوں کے سارے غلط تصورات کو مان لیں یہ اس کا مطلب قطان نہیں ہے وہ تو پھر یہی بات آ جائے گی ان چار شیٹس کے بارے میں فرمایا الام حقا یہی پکے کافر ہے مہینہ اور آداب تیار کر رکھا ہے آمنوا اور جو لو ایمان لا اللہ پر ولم یو بیند من اور سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے یہ سچے ایمان والوں کا ذکر ہے لوگ انقریب اللہ انے ان کا اجراطا فرمائے گا وقان اللہ غفوری اللہ سالا بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اکیس رکو پر یہ آیت ایک سو باون تک ہوا. میں ایک سو چالیس کلام جو آیت 57 سے شروع ہوا ایمان والوں کے لیے ہدایات بہت ساری آئیں منافقین کا بھی تذکرہ آیا سچے ایمان والوں کا بیان بور ایمان کے جھوٹے دعوے کا ذکر بھی آ گیا. اب آخل کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر پہلے البقرہ میں بھی مختصراً آ چکا ہے من کتاب، اے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کتاب اتار لیں فق علوم اکبر من تو وہ سوال کر چکے ہیں السلام سے اس سے بھی بڑا فقالو پس انہوں نے کہا تھا عدین اللہ جہرتن ہمیں تو اللہ کو کُلم کھلا دکھا دو فاختہ نے, نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں اللہ آگے فرما رہا ہے سو ہم نے اس سے درگدر کیا وہ آینہ موسا مبینہ اور ہم نے موسا علیہ السلام کو واض غلبہ عطا کیا حضور ربیع اکرم علی السلام سے خطاب کہ یہ اہل کتاب کا تذکرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تدریجاً کتاب آ رہی ہے نا گریجولی قرآن کا نظور ہو رہا ہے ایک ہی کتاب لا کے دکھا دے نا یہ بھی ان کا تقاضا تھا اب ان کی فرمائشیں پورے کرنے میں معاملہ لگ جائے تو پھر اللہ کا حق لوگوں تک کیسے پہنچے ان کی فرمائشیں پر تھوڑی وہ حق کا معاملہ ہوگا حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بڑے بڑے تقاضے وہ طالبات کر چکے پھر بھی انہوں نے مان کر نہیں دیا تھا رفانہ فو تور اور ہم نے ان کے اوپر بلند کیا تور پہاڑ کو بنی تا ان سے عہد لینے کی وجہ سے وقولہ خل الباب اور ہم نے اس کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ایک شہر کو فتح کرنے کو کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا البقرہ میں مباحث کچھ آئے تھے وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْرُ فِي السَّبْتِينَ اور ہم نے اس سے کہا کہ ہفتے کے دن کے بارے میں زیادی نہ کرنا وَأَخَلْنَا مِنْهُمْ مِيْتَاقًا غَلِيوًا اور ہم نے اس سے مصبوط عہد لیا فَبِم ان کو سزا ملی ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے وقف رحیم بھی اللہ اور ان کے اللہ کی آیات کے انکار کرنے کی وجہ سے وقت المبیا حق اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے قلوبنا غلف اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو پردے میں یعنی بڑے محفوظ ہیں تم لا کچھ سناؤ ہم پر بار ہیں مسلمانوں کچھ اثر نہیں ہوگا بل تبا اللہ علیحا بے بلکہ اللہ نے ان لوگوں پر ان کے کی وجہ سے مہر لگا دی فلا کلی پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے ان کو سزا دی گئی مریم رسول اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے بھی سزا ملی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کیا اللہ کے رسول عیسی ابن مریم کو اللہ اکبر کا بھی یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر جن ظالموں نے رومی عدالت کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دلوانے کی کوشش کی اللہ نے تو محفوظ رکھا اب ایک سوال آتا ہے اچھا جی اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ بات جی ان کا ذکر بار بار آتا رہا یہ پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا زکری علیہ السلام کو شہید کیا علیہ السلام کو شہید کیا ان لوگوں کی تاریخ اس سے بھری ہوئی اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کہ جنہوں نے نبیوں تک کو شہید کیا ہے وہ پوری قوم اگر ہم بتانا چاہیں تو وہ کون ہے وہ یہود کی قوم ہے ماضی اور قرآن بتا رہا ہے اس پوری تاریخ کو. تو ان کے اس جرم کی وجہ سے کہہ رہے ہم نے قتل کیا معاذ معا معا اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا لیکن انہوں نے اپنے تئیں کہا کہ ہم نے قتل کیا اللہ وما قتل اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا یعنی عیسی علیہ السلام کو وما سلب اور نہ انہیں سولی دی ولاکن شب بھی بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا شبہ شبے میں ان کو مبتلا کر دیا گیا اس میں بہت ساری کچھ تفصیلات تفاصیر میں بیان کی گئیں سچی بات یہ ہے جو ہمارے اکثر مفسرین نے فرمایا کوئی حتمی واقعہ بیان نہیں ہو سکتا جزوی باتیں کچھ بیان ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے ذکر آ رہا ہے جو قرآن کا بیان ہے اللہ نے آسمانوں پر بلند کر لیا اور کوئی اور شخص تھا کہ جو سولی دیا گیا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی یہ سمجھ رہے کہ ہم نے عیسا کو سولی دی ماد اللہ اچھا اگر عیسی کو سولی دی تو بھائی جسم تو کسی اور کا ہے اور اگر یہ عیسی معاذ اللہ معاذ تو وہ دوسرا جو شخص تھا یہ کچھ جزیات ملتی ہیں تاریخی حقائق میں یا باقیات کے اندر یعنی معاملہ مشتبہ کر دیا گیا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّن اور بیشہ جو لوگ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ یقیناً اس بارے میں شک میں ہی مبتلا ہیں مَا لَهُمْ بِهِ من علم إِلَّا تِبَاعَ الظَّلْمِ وہ قیاس آرائیوں کے سوا کسی اور بات کی پیروی نہیں کرتے جس کا انہیں کوئی علم نہیں وماں قتل یقینا اور یقینا انہوں نے ام ان یعنی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا باقی عجیب بات ہے یہود تو ظالم تھے دشمن ہوئے انہوں نے تو دشمنی میں آ کر قتل کروانے کی پوری کوشش کر ڈالی اور ظالم کہتے کہ ہم نے قتل کر دیا اور دوسری انتہا بہ نظارہ ہے انہوں نے بھی سولی چڑھوا دی عیسا علیہ السلام کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ اللہ, اللہ نے اپنے بیٹے کو سولی دی اور سارے انسانوں کے جرائم کا کفارہ ہو گیا بس تم کسی بڑے پادری کی مٹھی گرم کر کے کنفیس کر لو اعتراف کر لو تمہارے سارے معاف کیونکہ اللہ نے بیٹے کو سولی دے دی ان اللہ و انا اللہ عیسا علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والے بھی کہہ رہے کہ سولی چڑھ گئے ماض اللہ اور ان سے محبت بے گلو کرنے والے یہ لفظ آگے آئے گا وہ بھی کیا کہ سولی چڑھ گئے اللہ کیا فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور انہوں نے یقینا انہیں قتل نہیں کیا بل رفعہ اللہ الی بلکی اللہ سبحانہ وتعالى نے انہیں ان عیسی علیہ السلام کو اپنی طرف بلند کر لیا وکال اللہ عزیز الحکیم اور اللہ سبحانہ وتعالى غالب حکمت والا ہے یہ الگ بحث ہے کہ یہود بھی کسی مسایا کے انتظار میں ہیں مگر وہ الٹا پڑ جائے گا وہ تو ہوگا دجال اینٹی کرائسٹ جو ان کا لیڈر بنے گا البتہ نصارہ کے کچھ طبقات بھی عیسا علیہ السلام کی سیکنڈ کمین کا کچھ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم مسلمان بھی رکھتے ہیں کامن ہو جائے گا اور ہم مسلمانوں کا چنانچہ علیہ السلام کی تشریف آئی جب ہوگی انشاءاللہ تو یہ کرسچینٹی جو سوکھ ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ اور مسلمان ایک ہو جائیں گے اور وہ درجا لیڈر بنے گا کا یہود کا اور وہ قتل ہوگا عیسا علیہ السلام کے ہاتھوں یہ مباحث احادیث کی کتابوں میں بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہیں قرآن میں اشارے ہیں اس کے اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی سدا بہار قسم کے خطابات ہیں اور وہ کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل پچھلی امت بنی اسرائیل موجودہ امت ہم ان کی تاریخ ہماری تاریخ ان کا حال ہمارا حال ان کا مستقبل ہمارا مستقبل گلف اور نائنٹی ون میں جب ہوئی تھی جب ڈاکٹر اسرار صاحب نے خطبات دیے تھے جمعے میں اور وہ کتابی شکل میں ہے ماضی حال اور مستقبل اس کا چھوٹا عنوان ہے اور انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے لیسن فرام دا ہسٹری کے نام سے اس میں مباحث صاحب کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ ملیں گے برفا اللہ علیہ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا وکان اللہ حکیما اور اللہ اور و تعالی غالب حکمت والا ہے وہ امن کتابی اور آہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا اللہ علیہ بھی قبل موتی مگر یہ کہ ان کی وفاق سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا اس آیت پہ توجہ کیجیے گا اس کے دو تراجم ممکن ہیں دو تشریحات ممکن ہے میں نے ایک ترجمہ آپ کے سامنے رکھا جو غالب رائے ہمارے مفسرین کی اور اسی کے مطابق تشریح کروں گا انشاءاللہ اللہ اور آخر کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا مگر یہ کہ ان کی وفات سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا کن کی وفات عیسی علیہ السلام ابھی کدھر آسمان پر اللہ نے بلند فرما لیا واپس اشیف لائیں گے خالص انسانی سطح زندگی بسر کریں گے اور امتی کی حیثیت میں آئیں گے ذہن میں رکھیے گا اور عیساء علیہ السلام امت میں سے ایک امام کے پیچھے نماز بھی ادا کریں گے شریعت محمدی ہی کی پیروی کریں گے البتہ ان کی سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے کچھ حکمتیں وہ اپنی جگہ پر ہیں بہرحال وہ تشریف لائیں گے اور ایک بھرپور زندگی بسر کریں گے پھر ان کی وفات کا معاملہ ہوگا ان کی وفات سے پہلے جو اہل کتابی خصوصاً نصارہ کی بات ہو رہی ہے ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی اس وقت جو ہوں گے ان کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے یوں اسلام کے ماننے والے اور مسیحیت کے ماننے والے وہ ایک ہو جائیں گے اور اس اعتبار سے یہود کے مقابلے میں نصارہ وہ زیادہ قریب ہیں مسلمانوں کے ان کو دعوت دینا بھی آسان اور ان کا اس طرف آنا بھی نسبتاً اس کی مثالیں زیادہ ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَ اور قیامت ان, ان پر گواہ ہوں گے کیا گواہی دیں گے یہ ہم پڑھیں گے سور مائدہ میں, میں شاء اللہ, و تعالی. اے اللہ میں نے حق پہنچایا کیا ان سے لے. وہ پڑھیں گے کل سوردہ کے آخر میں فبی ظلم کا یہ بات انخل تو ہم نے ان پر بہت سی پاکہ چیزیں جو ان کی حلال حرام کر دی کیوں یہود کے ظلم کی وجہ سے کیا کچھ حرام کیا گیا کچھ حلال جانور ان کی چربی وغیرہ بھی ان کی کچھ چربی کی گنجائش تھی لیکن کچھ حلال جانور بھی حرام کیے گئے یہ ذکر سورہ انعام آیت نمبر 146 میں آئے گا انعام آیت 146 میں پڑھیں گے تو یہود کے ظلم کی وجہ سے کچھ پاکہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں وہ حرام کر دی گئیں وہ بھی سبھی مان سبھی دلہ اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے واقم رما اور ان کے سود لینے کی وجہ سے ہی حرام کی گئی ہیں حلال چیزیں وقد له عنه حالان انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ دو باتیں اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے کبھی حلال چیزیں بھی اللہ حرام کرتا رہا شریعت میں لوگوں کے لیے یہ سختیان تھی ان کے لیے نمبر 1 اس کا ایک اور ورژن کیا ہے جب بندے اللہ کی نافرمانییں کریں تو اللہ اپنی نعمتیں بندوں سے روک لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے حدیث ابن ماجہ میں جس قوم میں زکوٰۃ صحیح طرح ادا کی جاتی اللہ بارش کو روک لیتا ہے۔ جس قوم میں زنا کی کثرت ہونے لگے وہاں کا تو گری بڑھ جاتی ہے جو قوم آہت کو توڑنے لگے وعدہ خلافی کرنے لگے اللہ بیرونی حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے جو قوم امانت میں خیانت کرے اللہ قوم کے ذلیل ترین لوگوں کو حکمران بنا کر ان پر مسلط کر دیتا ہے عقلمند کے لیے اشارہ کافی دس از آور ہسٹری راور پرزینٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود کے بارے میں کہا واقعی ربا اور ان کے ربا سود کوری کرنے اور کھانے کی وجہ سے بھی ان پر حلال چیزیں حرام کی گئیں وقت دنوں عن ہو حالانکہ سے روک دیا گیا تھا ان کی شریعت میں بھی حرام ہے سود یہود کی اور آج دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو سب سے بڑے لٹیرے خاص طور پر مالیاتی نظام کے تحت لوٹنے والے وہ یہوی یہودی ہیں شکنجہ جو ہے وہ سودی قرضوں کا اس کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے جس کے جس کی نہوصت ہم اس پاکستان کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں انیس سو اٹھاسی کے بعد سے ہم نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام سیب کسی اور چیز کو بھی کہتے ہوں گے ادھر ایس اے پی یہ تھا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کے تحت ہم نے سودی قرضے لینا شروع کیے انہی مالیاتی اداروں سے آج ہمارے ایئرپورٹس بھی آج ہماری بڑی بڑی بلڈنگز بھی آج ہمارے بڑے بڑے ایسٹس بھی ان لوگوں کے پاس کولیٹرل گروی رکھے ہوئے ہیں چند دنوں پہلے ہمارا ایک بچہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار روپئے کا مقروض پیدا ہو رہا تھا اب شاید ڈالر کے ریٹ بڑھ گئے ایک لاکھ ہوگا یہ ہے تباہکاری سود کے نتیجے میں اور پیچھے یہ اظہار حالانکہ ان کی شریعت میں بھی منع ہے وہ آخم انہوں اور حالانکہ اس سے روک دیا گیا تھا وہ اکل اور ان کے لوگوں کے مال ناحک کھانے کی وجہ سے بھی ان پر اللہ تعالی نے حرال چیزوں کو حرام کر ڈالا سزا کے طور پر وہ آتنا علیما اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک آداب تیار کر رکھا ہے لا کین فِي الْعِلْمِ نا الْمُؤْمِنُونَ من لیکن ان میں سے جو علم پختہ ہے اور جو ایمان ایمان رکھنے والے ہیں بما ان ذیل علی کا وما ان من قبل اس پر اے نبی علیہ السلام جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا بالمقی زکات اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور وہ ادا کرنے والے ہیں زکات ولون نب اللہ ولیوم اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں اللہ کسن تیم اجرا ایسے لوگوں کو ہم ضرور بڑا اجر ادا کریں گے یہ آہل کتاب کے نیک لوگ جو پھر نبی اکرم علیہ صلاح السلام پر بھی ایمان لے آئے اور جس کو پہلے ہم نے سمجھا یہ اللہ کے کلام کا توازن کہ ان میں اگر کچھ خیر تھا یا کچھ لوگوں میں خیر تھا تو اللہ تعالی نے اس کو بھی نمایاں فرمایا ہے اگلی آیت میں رسولوں کا بیان بڑا پیارا بیان ہے کئی رسولوں کے نام آ رہے ہیں البتہ ایک اور اہم قیمتی نقطہ یہ ہے کہ اگلی آیت کو توجہ فرمائیے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سنت کی دلیل یعنی سنت دین میں ہجت ہے اس کی دلیل کے طور پر پیش کیا اب یہ چنہی ہی جو اپنے بزرگوں سے اسلاف سے اساتذہ سے مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں بھی شوق پیدا ہو کہ کس کس طرح احل علم نے بڑے خوبصورت علم و حکمت کے موتی قرآن سے تلاش کر کے ہمیں سمجھائے کیا فرمایا ان نا کا کما اللہ نو بے شک اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے ہم نے وحی بھیجی نو علیہ السلام کی طرف اب کوئی معروف بات نہیں ہے ہم نے کبھی نہیں سنا نہ آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ نو علیہ السلام کو کتاب عطا ہوئی ہو لیکن وہی آئیے قرآن کہہ رہا ہے پتہ چلا نکتا کیا ہے پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے کلیئر ہو رہی ہے بات یہ تو بہت آسان بات ہے نا کہنا نبی ہم نے آپ کو ایسے وحی عطا فرمائی جیسے نو علیہ السلام کو کوئی ہمیں آج تک پڑھنے کو نہیں ملا نہ سننے کو ملا کہ نو علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہو وہی دی گئی قرآن کہہ رہے تو پتہ چلا کتاب کے علاوہ بھی پیغمبر پر وہی آتی تھی ون نبی بعدی اور ان کے بعد امبیا کی طرف و حبراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباق اور ہم نے وہی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور الاد یعقوب کی طرف علیہ السلام و عیسہ و ایوبا ویون و ہارون وسلم اور عیسا اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی داود اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا بھیجے جن کے احوال ہم نے اس سے پہلے آپ سے بیان کیے لم علی اور ایسے رسول بھی بھیجے جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے ہمارا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ ہم تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کے نام بھی ہمیں نہیں پتا ان کا ایریا اور ان کا ٹائم بھی ہمیں نہیں پتا لیکن سب پر ایمان ہے اور ایک مشہور روایت کے مطابق سوا لاکھ کے قریب انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے مگر نام ہمیں کتنے کے معلوم ہیں قرآن حکیم میں 26 نام آئے ہیں صرف ایک ازیر علیہ السلام کا نام ہے ان کے بارے میں آ رہا ہے آیا وہ نبی تھے کہ نہیں تھے یہ اختلاف بیان ہوا ہے اسی لیے اکثر جو ہمارے چارٹس چھپتے ہیں نا انبیاء کے ناموں کے ان میں پچیس نام ہوتے ہیں زہر علیہ السلام کا نام نہیں لکھا ہوتا ایک علمی بحث ہے کہ ان کے بارے میں آرا مختلف ہیں تو یہ پچیس چھبیس انبیاء کے نام پرانے کریم میں ملتے ہیں کچھ کے ہمیں احادیث کریمہ میں ملتے ہیں کچھ کے ہمیں بائبل کے اولڈ ٹیسٹ نیو ٹیسٹ سے مل جائیں گے بس کچھ کے اللہ فرماتے بہت سو کے ہم نے احوال بیان کیے اس سے پہلے اور ایسے بھی کہ جن کے احوال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے وکلام اللہ موسا تکلیما اور اللہ سبحان و نے موسا علیہ السلام سے خوب کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے وہ مکی سورتوں میں آگے ائے گا کوہ دور پر جو کلام ہوا رسول کیوں بھیجے گئے رسولوں کا بنیادی کام کیا تھا بنیادی کام کیا تھا اس کا بیان رسولا مبشرین و منذرین اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے بشارت دینے والے بنا کر اور انذار کرنے والے ڈرانے والے بنا کر لئلا یکون لِلناس علی اللہ حجت بعد الرسل تاکہ رسولوں کے اجانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کیا مطلب کل کو اٹھ کے یہ نہ کہ اللہ تیرے تو پیغامی ہمیں نہیں پہنچا ہم کیسے تجھے مانتے نہ رسول بھیجے گئے ہیں اتمام حجت ہوا ہے بشارت نہیں ہے قبول کرنے والوں کو ڈرایا ہے اطاعت قبول نہ کرنے والوں کو اب بہانہ کوئی پیش نہ کرے ہاں اب ختم نبوت کے بعد لوگوں کو لوگوں تک کس نے پہنچانا جی ہم نے پہنچانا ہے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کل ہم سے پوچھا جائے گا ہم بہت آرام سے کہہ تو دیتے ہیں وہ افریقہ میں رہنے والا وہ کہا جائے گا اس نے کلمہ نہیں پڑا جہنم میں جائے گا وہ اسٹیٹس کی فلاں کارنر میں رہنے والا کہا جائے گا جہانم میں جائے گا وہ انڈیا کی فلاں ریگستان کے کارنر میں رہنے والا کہاں جائے گا کلمہ نہیں پڑا جہنم میں جائے گا ہم کہاں جائیں گے از اٹ سو سمپل یہ امپورٹنٹ نہیں ہے زیادہ کہ اس کا کیا ہوگا زیادہ اہم یہ کہ ہمارا کیا ہوگا اب ہم پر لازم ہے نا کہ ہم پہنچائیں انسانیت تک ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اب ختم نبوت کے بعد یہ بشارہ کا کام یہ اندرا کا کام اس خیر امت نے کرنے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں اللَّهُ اور اللہ اللہ حکمت والا ہے بِمَا أَنزَلَ أَنزَلَهُ لیکن اللہ سبحان و تعالی اس بات پر گواہی دیتا ہے جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نازل کیا وہ اپنے علم سے نازل کیا ولم اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وہ کفاب اللہ شہیدہ اور اللہ سلحان و تعالی خود بطور گواہ کافی ہے کہ آپ اللہ سبحان و تعالیٰ کے رسول ہیں جنہوں نے روکا اللہ کے گمراہی میں جا پڑے غلام جن لوگوں نے قفر کیا ظلم کیا لم یقن اللہ ولاقہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی صحیح راستے سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دے گا جو خود از خود ڈٹے رہے حق سے منہ مو موڑنے پر اور انہوں نے کفر جانتے بوجھتے اختیار کیا اب ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی اللہ پریق جہنم اخال افیحا ابدا مگر یہ کہ جہنم کے راستے کی طرف ہی ان کو چلایا جائے گا وَكَانَ عَلَى اللَّهِ عَسِيرًا اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے یا انسان ہو رسول <الرَّبِّكُم> تمہارے رب کے طرف سے حق کے ساتھ رسول آ گئے بس ایمان اسی میں تمہاری خیر ہے وہ ان تک پھر اگر تم کو فر کرو گے مَا فِي تو بے شک اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اور حکمت والا, والا ہے یا اے لا دینی اپنے دین میں करो. غلو کیا ہے حج سے آگے بڑھنا جو شہد اس مقام پر ہے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہود کس انتہا پر گئے دشمنی میں اتنے آگے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشین شروع کر دی معادلہ انکار تو کیا بدترین الزامات لگا دیئے اور دنیا کی محبت میں ڈوب گر دین فروشی شروع کر دی اور نصارہ کی انتہا کیا ہوئی خدا کا بیٹا قرار دی دی خدای قرار دے دی دی ع ہر جو ش اس مقام پر اس سے ہٹا دینا ہمیں بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم شریف کے روایت میں لوگوں غلو سے بچو اس نے پشتی قوموں کو ہلاک و برباد کیا دین سیکھنا چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے معلوم کرنا چاہیے دین میں کس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور کون سی شے کس مقام پر ہے کیا فرض وادی درجے کی ہے کہ اس کو اختیار کرنا لازم اور کیا مستحب ہے کہ اگر کبھی رہ جائے تو کوئی ایشو نہیں اور کیا حرام ہے کہ جس سے بچنا لازم ہے یہ پتہ ہونا چاہیے ورنہ آدمی خوش فہمی میں یا نیک نیتی کے ساتھ کسی غلط طرز عمل کو دین سمجھ کے اختیار کر لیتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس غلو سے بچنے کو کہا گیا الحق اور مت کہو اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ بھی ام نمل مسیح مریم رسول اللہ و کلی بے شک مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلیوا ہے اللہ اللہ مریم جس کلمے کو اللہ نے مریم سلام العلح کی طرف ڈالا من اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں سبحان اللہ اسی لیے ان کو کلیمت اللہ کہتے ہیں اللہ کا کلمہ کلیمہ کن سے ہی سب کچھ ہوا خاص اللہ کے کلم کن سے عیسی علیہ السلام کی موجزانہ ولادت ایک بات اور وہ روح ہے اللہ کی طرف سے تو روح اللہ بھی کہتے ہیں اس کو غلط مفہوم دے دیا نصارہ نے اچھا ایک بات ہم نے آل عمران کے شروع میں سمجھی تھی محکمات اور یاد ہے متشابہات اب یہ متشابہات میں سے ایک بات ہے تو اس کو اتنا ہی لیا جائے جتنا کہ سادہ انداز میں قرآن نے بیان کیا اب وہ روح من اللہ کی طرف سے روح ہیں. اسی سے نسارا نے گاڈ ان کارشن کا عقیدہ کہ عیسا علیہ السلام نہیں خدا اور معاف کیجئے گا خدا نہیں عیسی کی شکل اختیار کر لی اور عیز خدا اس اللہ اس قدر ظلم ہے اس کے بعد تم کہتے ہو کہ عیسا سوری چڑھ گئے تو خدا کہاں گیا انہی سادہ مفہوم کیا ہے ہم کہتے ہیں بیت اللہ ترجمہ اللہ کا گھر کیا مطلب اس گھر میں اللہ رہتا ہے کیا اصفر اللہ اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف روح اللہ ہر انسان میں اللہ نے روح میں سے پھوکا یہ خاص معاملہ ہوا اس روح کی نسبت بھی کس کی طرف اللہ کی طرف آسان بات ہے اللہ ہمارے م... یہ میں خود تھوڑی بیان کر رہا ہوں اللہ ہمارے مفسرین پر رحمت نازل فرمائے سادہ انداز سمجھ سمجھایا تو روح من وہ اللہ کی طرف سے روح ہے یعنی روح اللہ ہے اس روح کی نسبت اللہ کی طرف بیت اللہ گھر کی نسبت اللہ کی طرف روح اللہ اس روح کی نسبت اللہ کی طرف فامن ورسولی مال اللہ, اللہ اور اس کے رسولوں پر ولا تقور الطلاح تھا اور تم مت کہو کہ تین ہیں خدا محد اللہ. اللہ خیر خیر القم بعض آ جاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور دلچسپ بات ہے یہ خیر ہمارا میدان تو نہیں لیکن شیخ مدید مرحوم اور ڈاکٹر زاکر نائب صاحب اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائی یہ حضرات واضح کرتے رہے ارے بائبل میں کئی ٹرینیٹی کا لفظ نہیں عجیب بات یہ بات کے گھڑے ہوئے جملے ہیں بات کے گھڑے ہوئے عقیدے بائبل کے معروف ورژنس میں ٹرینٹی تصویر کا لفظی نہیں قرآن میں ہے سبحان اللہ کیا مطلب قرآن تمہاری غلط باتوں کو بھی بتا رہے کہ یہ غلط غلط ہے اور تمہارے جو صحیح تھا وہ بھی بتاتا ہے تاکہ تم صحیح بات پر آ جاؤ تو آج کے نصارہ ہوں اگر تمہیں صحیح دین سمجھنا ہے تو آؤ قرآن کی طرف یہ غلط ہے جو تم لوگ تصوراتے ہیں محبود کہ واحد, واحد ہے ان له ولد اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یہ تمہیں اولاد کی ضرورت ہے بُڑھاپے میں کام آ جائے گی کما کر دے گی ان گی اللہ اللہ تھوڑا ہی محتاج محتاج تو تم ہو اللہ کی شان کیا ہے لبو مافظ سماوات اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے وہ کفاب اللہ وکیلا اور اللہ خود ہی بطور کارساز کافی ہے مسیح علی السلام کو اس بات میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ ہی مقرر فرشتوں کو اس بات میں عار ہے یہ سب اللہ کے بندے اور اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور مسیح علیہ السلام نے بھی اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دیسن اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے عار اور تکبر کرے فیا شرحم اللہ تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا ایمان اللہ اور جنہوں نے نیک امال کیے تو اللہ انہیں ان کے اجر پورے پورے آتا فرمائے گا اور اپنے فضل سے مزید آتا کرے گا اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل رکھے اس کے برعکس اور جن لوگوں نے بندگی کو سمجھا اور تکبر کیا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار یا انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرح واضح روشنی نازل کر دی یعنی اللہ کا کلام قرآن آ گیا فہم الدین آ منہ سمو بھی بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور انہوں نے اللہ کو یعنی اس کی رسی کو مصبوطی سے تھام لیا سعود و خلو ہوں رحمتی من بس عنقری ان اللہ انہیں اپنی رحمت و فضل میں داخل فرمائے گا وہ دین میرات مستقیمہ اور انہیں اپنی طرح سیدھے راستے کی ہدایت دے گا اللہ دین سراۃ المستقیم اے اللہ ہم سب کو سرات المستقیم کی ہدایت عطا فرما آخری آیت ہے کلالہ کا مسئلہ آ رہا ہے یاد آیا یاد آیا کلالہ نہ اوپر کوئی ہو ماں باپ نہ نیچے کوئی ہو اولاد کون ہو صرف بہن بھائی ان کے بارے میں ایک مسئلہ شروع میں آیا تھا وہ تھے وہ بہن بھائی جو ماں شریک ہوں اخیافی کہتے ہیں اب وہ کلالہ کے بہن بھائی جو عینی ہوں حقیقی بہن بھائی یا علاتی ہوں جن کے والد مشترک ہوں ان کا مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے کبھی کبھی سوال آتا ہے کہ بھئی وہیں بیان ہو جاتا یہ صورت کے آخر میں تو پہلا جواب ہم کون ہیں بندے اللہ کون ہے بس پوری کائنات جو چاہے سو کرے پہلا جواب دوسرا جواب اہلیل میں یہ بھی فرمایا بات دل کو بھی رکھتی ہے یہ وراثت کے احکام کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آخر میں ایک مسئلہ رکھ دیا اور درمیان بہت ساری باتیں پھر تازہ کرایا جا رہا ہے کہ وراثت کے معاملات بہت اہم ہیں ارشاد ہوا یہ نبی اینبی علی السلام آپ سے فتوا لیتے ہیں سوال کرتے ہیں خل اللہ کو فل اے نبی علی السلام آپ فرما دیجیے اللہ تمہیں فتوا دیتا ہے جواب دیتا ہے حکم دیتا ہے کلال کے بارے میں ان امرون حل کلئی سلح وختن اگر کوئی ایسا مرد انتقال کر جائے جس کی اولاد نہیں ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو فلاح نسف ما ترک تو بہن کو ترکے کا آدھا ملے گا وہ یری تو یق اللہ ولد اور وہ اس کا وارث ہوگا اگر بہن کا انتقال کر جائے اور وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو بھائی کا انتقال ہوگا تو پورا مل جائے گا اس کو اور اس کی بہن کا انتقال ہوگا تو بھائی کا انتقال ہوگا تو بہن کو آدھا ملے گا اور بہن کے انتقال ہو جائے گا تو اس بھائی کو پورا ملے گا ایک سمجھ لیں یہ جو کلالہ کی وہ پوزیشن ہوگا جیسے مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہوتا ہے یہ اسی طرح اپلائی ہوگا آگے فرمایا فائن کا مرنے والے کی دو بہنیں ہوں ان کے لیے دو تہائی ہے اس میں سے جو وہ بھائی ترکے میں سے چھوڑ گیا دو تہائی کے حد تک و ان کان اخوات الرجال ونساء ان اور اگر بہن بھائی کچھ مرد کچھ عورتیں یعنی سادہ ہوں فللزکری مثل حظ الانثيين تو ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا وہی بیٹا بیٹی والی پوزیشن آ گئی یبین اللہ لكم ان تضل اللہ تمہارے لیے واضح فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ واللہ اللہ بھی علیم اور اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے آمنوا اللہ دینا منو